هو الذي أنزل فِي في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ کا بیان جاری ہے دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو بیاریس ون فورٹی ٹو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول صفحاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم التي کانوا علیہا اب یہ دوسرے پارے کا آغاز ہے اور سورت البقرہ کا سترواں اور اٹھارہواں رقو اب جو دو رقو ہیں ان میں تحویل قبلہ کا موضوع ہے شفٹنگ آف قبلہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک نبی اکرم علی السلام مکہ مکرمہ میں تھے حکم یہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے وہاں ایک possibility تھی کہ ایک ہی رخ پر بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور اسی رخ پر پیچھے بیت المقدس بھی آ جاتا جب ہجرت ہو گئی تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی چاہت یہ رہی کہ بیت اللہ شریف کو ہی قبلہ مقرر کیا جائے اور پچھلی کتابوں میں بھی جہاں آخری رسول علیہ السلام کے آنے کا ذکر تھا وہیں ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا اس کا بھی ذکر موجود تھا یہ پس منظر ہے جس میں یہ آیات آ رہی ہیں یہود نے اعتراض بھی کر ڈالا کہ وہ بھائی وہ قبلہ صحیح تھا کہ یہ قبلہ صحیح ہے ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئی اس بھی جواب دی کیا جا رہا ہے البتہ یہ قبلے کی تبدیلی محض ایک قبلے کی تبدیلی نہیں تھی یہ ایک امت کی بھی تبدیلی تھی سابق عمد بنی کو ان کے منصف سے معزول کر کے فائز کیا جا رہا ہے اور اس کی علامت کیا ہے کہ بیت المقدس جس کی ایک نسبت یہود کی طرف بھی تھی بنی اسرائیل اس کی بجائے اب بیت اللہ شریف کو قبلہ مقدر کیا جا رہا ہے اس پس منظر میں اب یہ دو رکو ہیں سیق الناس لوگوں میں سے انقریب بے وقوف لوگ کہیں گے مام اللہ من قبل الطیح کا کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ وہ پہلے تھے قل اللہ المشرق والمغرب المغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے مشرق اور مغرب اللہ سلحان کے لیے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سرات مستقیم پر گامزن رکھے اور مزید استقامت عطا فرمائے اب وہ امت کا بیان وہ کیدار کا جہان امت اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا وسط درمیان کو بھی کہتے اور اوسط عربی میں بہترین کو بھی کہتے ہیں یہ امت درمیانی ہے کیا مطلب آخری پیغمبر حضور علیہ السلام مگر ان کے رسالہ تمام انسانیت کے لیے ہے اب بقیہ انسانوں تک پیغام پہنچے گا حضور کے امتیوں کے ذریعے تو بقیہ لوگ اور حضور کے درمیان ہم ہیں ایک مفہوم اور دوسرا یہ امت اوسط ہے وسط ہے،, ہے بہترین ہے جیسے مشہور آئے سورہ سوریا عمران آیت سوری عمر ایک سو دس کم تم خیر امت ان تم بہترین امت ہو اس بہترین ہونے کے بہت سے پہلو ہیں تفصیل کا موقع نہیں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْ لَاكُمْ امت <وَسَطًا> اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک وص... امت وسط بنایا لکون و شہدا علم نَاسٌ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ وہ یقون <شَهِيدًا> اور رسول علی تم شہیدا اور رسول علی السلام تم شہید یعنی گواہ ہو جائیں شہید کا ترجمہ گواہ ہونے کا بھی ہے یعنی تمہیں اب انسانیت پر گواہی دینی ہے حضور تم پر گواہی دے گئے حجت الوداع کا موقع حضور نے فرمایا علیہ السلام کیا میں نے پہنچا دیا سب نے عرض کیا آپ نے پہنچا دیا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فلی بلکھ شاہد الغائب صحیح مسلم شریف کی روایت اب جو موجود ہے ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں اب ختم نبوت کے بعد انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا قول سے بھی کردار سے بھی اور اجتماعی نظام سے بھی تین اعتبارات سے حضور نے گنوائی دی صلی اللہ علیہ وسلم قول سے بھی ذاتی عمل و کردار سے بھی اور اللہ کے دین کو غالب اور قائم کر کے اب تمہیں امت وسط تمہیں بہترین امت بنایا جا رہا ہے بہترین کب ہوگے جب یہ کام کرو اور وہ کام کیا ہے شہادت کا اللہ کے دین کی گواہی دینا قول سے کردار سر اجتماعی نظام کو قائم کر کے تو تمہیں امت وسط بنایا گیا یہ تحویل قبلہ یہ تحویل امت بھی ہے اور تم امت وسط تمہیں لوگوں پر گواہی دینی ہے بے یون اور وسول علی تم شہیدہ اور رسول اللہ علیہ سلاۃ السلام تم پر شہید دینی گواہ ہو جائیں وما كنت عليها إلا اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر اے نبی آب تھے مگر اس لیے کہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں میتل ام قلب و علاق یہ کون رسول علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پھاؤں پھر جاتا ہے کیا مطلب اللہ فرما رہے ہم نے وہ پچھلا قبلہ مقرر کیا تھا کون سا بیت المقدس والا لیکن پورا قرآن پر جائیے کسی ایک آیت میں بھی یہ حکم نہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو یہ حکم اس حضور نے دیا تھا اللہ کی وحی کے مطابق حضور نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صحابہ اس کی پیروی کر رہے تھے قرآن اس کا ذکر نہیں قرآن اس کی کنفرمیشن ہے یہ نقطۂ ایک دفعہ اچھی طرح ذہن شی کر لیں ایسے بہت سارے مقامات آئیں گے حضور نے حکم دیا ہے حضور پر وحی بھی آئی تھی مگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں پتا چلا حضور علیہ السلام پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی جس کو میں اور آپ ساد الفاظ میں سنت اور حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کنفرم کر رہا ہے کوئی پچھلا قبلہ تھا مگر اللہ کے کلام میں کہیں اس کا حکم نہیں ہے یہ حکم حضور نے دیا اور اللہ کیا فرما رہا ہے ہم یہ ظاہر کر دیں گے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے تھا بھی بڑا بھاری معاملہ کیسے جو عرب کے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں ان کے تو بڑی بھاری بات تھی ان کی نسبت کس کی طرف تھی بیت اللہ اس سل کی عقیدت بھی تھی حکم کیا تھا مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ ان کا ایمان اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ آ ابھی یہود میں سے کوئی ایمان اگر لے آئے اس کی عقیدت کدھر ہے بیت المقدس اب اس کو حکم کے کی در کے لیے دیا جا رہا ہے بیت اللہ کی طرف امتحان ہو رہا ہے کہ نہیں اس کی کو آگے فرمایا کہ ہم یہ ظاہر کر دیں گے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جولٹے پاؤں پھر جاتا ہے وہ انکانت لبیر وطن إلّا عَلَى اللہ علیہ کی بڑی بھاری بات تھی مگر اس پر نہیں جسے اللہ سلح جنہیں اللہ سلحان و تعالیٰ نے ہدایت دے دی جو اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہوں جن کے اندر طلب و تلب سچی ہوگی وہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور نسبتا مشکل احکام بھی آئیں گے تو عمل کریں گے کتنے گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں الحمد پتہ چلا آج اللہ نے موسم بھی آسان فرما دیا اب سنیے قرآن نماز کو ایمان قرار دے رہا ہے قرآن نماز کو ایمان قرار دے رہا ہے اللہ اکبر کیسے پر میں وما خیال اللہ علی ایمان اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے یہود نے اعتراض کیا, کیا تھا اچھا بھائی یہ قبلہ صحیح تو پچھلا یا غلط تھا تو نمازیں کیا ہو گئیں ضائع معاذ اللہ سوال کس پر اٹھا نماز کے ضائع ہونے پر معاذ اللہ اللہ کا جواب کیا رہا ہے اللہ وما خیال اللہ علی ہاں اللہ اکم اللہ ایس تمہارے ایمان کو ضائع کر دے اللہ اکبر تو نماز اور ایمان برابر ہو گئے اللہ اکبر اسی لیے حضور کی حدیث سے مسلم شریف میں کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز ہے نماز ہے تو اسلام کی طرف نماز نہیں تو کفر کی طرف جا رہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے ابھی رمضان شریف ہے آسان معاملہ سینکڑوں رکھتے پڑ لیں گے اللہ کے فضل سے چاند رات کو ٹیسٹ ہوگا بھائی اللہ مجھے بھی میں بھی کمزور ہوں ہم سب کمزور ہیں اللہ ہم سب کو پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دکھا رہے دیکھو تم پوری رات آدھی بیٹھ, رات بیٹھے ہو دن میں فرائض ادا کر رہا ہو رات میں سنت ادا کر رہا ہو, نفل بھی ادا کر رہے ہو یو کین ڈو دس الحمدللہ اور اللہ طاقتور ہے اللہ کلی شعین قدیر ہے مانگیں گے وہ رمضان کے بعد بھی توفیق دے گا اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے. نماز اور ایمان اکول قرار دے دیے گئے مما خان اللہ علیہ ایمان اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے ان اللہ بالناس لراؤوف رحیم بے اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب حضور سے بڑا پیارا خطاب بڑا محبت بھرا خطاب اللہ کا قد نرا تقلب وجهك في السماء اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے تھے۔ حضور منتظر تھے کہ وہی آ جائے۔ اب مدینہ شریف آ گئے ہیں اللہ بیت اللہ کی طرف رخ کا معاملہ ہو جائے خانے کعبہ کی طرف حضور کی خواہش تھی ہم بار بار آپ کا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے انت انت تو لیجئے ہم آپ کو اسی قبی کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے نبی سے التفاط فرما رہے ہیں آپ جسے جس پسند کرتے ہیں لیجئے ہم کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں اب حکم فول وجہ شطر المسد الحرام بس آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے وہ تم اور اے تم جہاں کہیں ہو فول وجوہ حکم شطرا تم بھی اپنے چہرے اسی کے رخ پر پھیر لو مسجد حرام کی طرف وہ ان نلین ات الکتاب النح الحق رب <مِرْغَبِّهِم> اور بے شک کتاب ضرور جانتے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے کیا مطلب اہل کتاب کے ان کی کتاب میں حضور کے آنے کی مشارتیں بھی تھی صلی اللہ علام اور کہ آخری امت کا قبلہ بیت اللہ ہوگا یہ بھی ذکر اب اگر یہ مقرر نہ کیا جاتا تو وہ اعتراض کرتے نا تو اللہ نے مقرر بھی فرمایا اور اللہ اس سے بھی خبر نہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں وَلَئِنْ اتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ اور اگر آپ لے آئے آہل کتاب کے پاس تمام ہی نشانیاں ماں تب قبل تک تو پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے کیوں ہر دھرمی پر اتر آئے ہیں حسد میں مبتلا ہو گئے وما تب تاب اور نہ آپ ان کی, قبلے کی پیروی کرنے والے کیونکہ آپ تو اللہ کے حکم کے اور ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں بیت المقدس کے ایک گوشے کو نسارہ نے مقرر کر لیا دوسرے گوشے کو یہود نے مقرر کر لیا ان کا بھی اختلاف والا اور اگر بال فرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم میں سے آ چکا ان نق عید الظالمین تو بے شک آپ نقصان کرنے والوں میں سے ہوں گے ایسے مواقع پر یاد رکھنا چاہیے خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خطاب ہو رہے اصل میں کو تعلیم دی جا رہی ہے اب حکم آ گیا تو اب اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے اللہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچان بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایک مراد قبلے کو بھی اور ایک مراد دیکھیے انہیں یعنی حضور کو پہچانتے کتابوں میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں مشہور ترین جو واقعات ہیں وہ عبداللہ بن سلام کے رضی اللہ عنہ وہ پڑھیں کبھی سیرت کی کتابوں میں کہ کس طرح ایک ایک علامت حضور نبی مکرم علی السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں تفصیل سے موجود تھی اور عبداللہ سلام ایک بہت بڑے یہودی عالم کے یہودی بیٹے تھے اور عالم تھے وہ بھی بہت بڑے وہ ایمان لے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ اور جنہیں ہم نے کتاب بتا کی وہ انہیں پہچانتے, ایسے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں مِّنْ هُمْ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور بے شک ان میں سے گرو ہے جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں مراد کی یہ حق ہے الحق میں حق تو ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا من تو بس آپ شک والوں میں سنا ہو جائیے گا یعنی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَلِكُلِّو اور ہر ایک کے خیرات یعنی خیر کے بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو ہر ایک آدمی نے ویژن بنا رکھا ہے نا یہ تو کارپوریٹ سیکٹر کی سلاد ہے مشن ہے اور آبجیکٹو اور دس بھی کوئی ویژن بنا رکھا ہے کہ نہیں کہاں جانے بل گیٹس ہے کتنا کمانا ہے کدھر جانا ہے جی قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک کا ہے ہر ایک نے کوئی ٹارگٹ سوچ رکھا ہے اللہ مجھے اور آپ کو وہ ٹارگیٹ اطاف جو ایک صاحب سے پوچھا گیا کیا, کیا ویژن سیٹ کیا فیملی کے لیے کہتے قرآن کی دو آئے سورہ فجر کی آخری دو آئے میں نے اپنی فیملی کے لیے وہ کہتے یہ سیٹ کیا اللہ اعلان فرما دے ہمارے لیے فت فی عبادی جنت اللہ فجر کی آخری دو آیات داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میری جنت بس اللہ یہ کہتے میری فیملی کے لیے ہم نے کیا وژن بنایا سوچیں اللہ کیا سیٹ کر رہا ہے ویجن؟ خیرات کے بھلائی کے نیکیے نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرو کمپیٹ کرو آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے یہ اللہ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہوگی اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا قدیر بے شک اللہ ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے پھر تحویری قبلا کے تعلق سے جو اب حکم آ گیا اس کی تاکید کی جاری رہی ذرا بھاری مشکل معاملہ تھا تو دہرایا گیا اس کو وَمِن خرجت فولی شطر المسجد الحرام اور جہاں کہیں سے آپ نکلے اے نبی علیہ السلام اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لے مراد نماز کے وقت وہ ان نول الحقیق اور بے شکی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے عمَّا اور اللہ اس سے بے خبر نہیں اے لوگ جو کچھ تم کرتے ہو یہ قرآن کے جملے جو ہے نا اس کو کبھی الگ سے پڑھے اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو تم نے آفس کے معاملات میں اکاؤنٹس میں گڑبڑ کی ہے کیا ہوا کسی کو پتا نہیں چلے گا اللہ کو تو پتا ہے تم نے گھر میں گڑبڑ کی اللہ کو تو پتا ہے اللہ تو بے خبر نہیں یہ جملے بڑے قیمتی بہت بڑے ہیں پورے عقیدے ان کے اندر کبھی الگ سے پڑے اللہ بے غالین اما تا تعمل اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو ہلا دے انسان کو جملہ اللہ اپنی ذات کا یقین مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے جتنا یقین پختہ ہوگا ہم اتنے سیدھے ہوتے جائیں گے انشاء اللہ ومن ہی تو خراج فول و جہق شطر المسید حرام اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں اپنے رخ کو اپنے چہرے کو مسیح حرام کی طرف کر لیں وہ فول و جو ہے کم شترا اور اے مسلمان تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو لے اللہ سے لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل باقی نہ رہے وہ یہ بحث نہ کریں اچھا آخری رسول کی علامتوں کا بیان تو کرتے ہو تو ان کو تو قبلہ کعبہ ہوگا وہ بحث نہ کریں تاکہ لوگوں کو حجت کا موقع نہ رہے یہ بات بیان ہوئی ہوئی ہے سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کی ربیش پر تو سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرولی میں اپنی تم پر مکمل کر دوں اور تم ہدایت پاؤ کما کم آیا جیسا کہ ہم نے رسول کو تم ہی بھیجا تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں کم اور تمہیں تمہارا تسکیا کرتے ہیں کمل کتاب حکمہ اور تمہیں کتاب احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے آیتمل ایک سو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا یہی چار باتیں وہاں حضور کے تعلق سے بیان ہوئی تھیں حضور کا بنیادی فریضہ بنیادی ذمہ داریاں کیا تھیں قرآن کی آیات کی تلاوت قرآن کے ذریعے لوگوں کا تسکیہ قرآن کے احکام کی تشریح قرآن ہی میں بیان کردہ حکمت کی باتوں کو کھول کھول کر واضح کرنا حضور کا بنیادی طریقہ کار قرآن حکیم کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت ان کی تربیت اور ان کی تسکیہ کا تھا یہ مباحث سورہ جمعہ کی آیتمت دو میں بھی آئیں گے اگلا حصہ سب کو یاد ہے جمعے کی میں ہم سنتے بھی ہیں فرد اذکرکم بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا واشکرونی ولا تکفرون اور تمہیں شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو بڑی پیاری پیاری باتیں اہلین نے لکھیں اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے کہ اللہ ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے تو ہم یہ دیکھیں ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے کسی نے کہا مجھے خوب پتہ ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے بھئی کیا دلیل ہے اس کی اللہ کہتے تم مجھے یاد کرو میں تم اللہ اپنے ذکر کی کثرت کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے ایک جامع شکل تو نماز ہے کھڑے اور رکو میں سجود میں بھی تلاوت بھی ہے درود بھی ہے استغفار بھی ہے دعائیں بھی ہیں اذکار بھی ہیں جامع شکل ایک بہترین ذکر یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور پھر حضور نبی کرم علیہ السلام کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں پھر حضور نبی اکرم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار لا الہ الا اللہ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یہ اذکار ان کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں تو اللہ ہمیں یا ویسے تو اللہ یاد ہی رکھتا ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ کی نظر کرم نہ ہو تو زندہ بھی رہ سکتے لیکن اللہ کی خاص توجہ کا معاملہ تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا مشکورونی اور میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور میری نا نہ کرو یہ اٹھارہ رکو مکمل ہوئے الحمدللہ پہلے چار رکو میں متقین کافرین اور منافقین کا بیان تھا پھر قرآن کی بنیادی دعوت. پھر انسان کو خلیفہ بنائے جانے کا بیان پھر سابق امت بنی اسرائیل کا دس تذکرہ تقریباً دس میں. ان کے کرتوت ہماری عبرت کے لیے بیان ہو گئے پھر ابراہیم علیہ السلام کی سینٹرل فگر مرکزی شخصیت کا تعلق آیا ان کی ملت ان کے طریقے کا بیان اسلام اسلام اسلام پھر وہ معذول کر دیے گئے بنی اسرائیل اور ہمیں فائز کر دیا گیا اب ہم امت وسط ہیں اٹھارہ میں یہ بات مکمل ہوئی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مجھ سے آپ سے ہم سے براہ راست شروع ہو رہا ہے البکرا کے اگلے بائیس رکوع رکو نمبر انیس سے لے کر رکو نمبر چالیس تک مسلسل نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب ہے چند اہم مضامین آئیں گے عبادات کا بیان نماز زکات روزہ حج قربانی معاملات کا بیان لکھت پڑھت ہونی چاہیے قرض کے معاملات کی خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی نکاح سے متعلق رہنمائی محض سے متعلق رہنمائی طلاق سے متعلق رہنمائی رضاعت بچے کو دودھ پلانے کے معاملات اس کی رہنمائی پھر انفاق فی سب اللہ کے راہ میں مال خرش کرنا اور پھر قتال فی سبیلّہ اللہ کے راہ میں جنگ کرنا یہ چار موضوعات عبادات معاملات انفاق اور قتال یہ مستقل آئیں گے اور درمیان میں پانچ بڑی بڑی آیتیں آئیں گی مشہور تو آیت کرسی پانچ بڑی بڑی آیتیں درمیان میں آئیں گی استاد محترم ڈاکٹر اسلار صلاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اس کو سمجھایا ہے کہ جیسے کہ چار ڈوریاں ہوں چار رنگوں کی ان سے ایک ہار ہم بنانا چاہیں جی، اگر ان کو ایک دوسرے پر بل دیا جائے گا تو کبھی ریڈ سامنے ا جائے گا کبھی yellow آ جائے گا کبھی blue آ جائے گا کبھی green کوئی بھی کلر اپ سمجھ لیں وہ اگر بل دیں گے تو کلرز چینج ہوتے رہیں گے اور پانچ خوبصورت اس ہار میں نگینے لگے ہوئے ہوں وقفے وقفے سے تو پانچ نگینے وہ پانچ بڑی بڑی آیات ہیں اور یہ چار موضوعات کی لڑیاں چلتی رہیں گی عبادات اور معاملات اور انفاق اور قتال فی اللہ کے موضوعات اچھے جناب ہم سے خطاب شروع ہو دیکھیے کیسا زوردار خطاب ہے اللہ کا ہلکا پھلکا معاملہ نہیں زوردار انداز میں خطاب ہے آیت 143 میں کیا تھا تمہیں امت تمہیں امت وسط بنایا تمہیں شہادت کا فریض انجام دینا ہے ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں بھائی بڑے لوگ ہیں پہلے اللہ نے رسولوں کو چنا اب مجھے اور آپ کو چنا ہے اللہ اکبر کبیرہ چھوٹے نہیں ہیں قرآن نے کہا سورت الحج آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں تمہیں چنا اب تم امت وسط تم نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی دینی پونے دو عرب کلمہ تو پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے ان کے 99 فیصد لوگوں نے قرآن سمجھ کر راستہ زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑا اتنا بڑا کام اور عرب ہاں عرب لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج یہ پاکستان کے لوگ دنیا بھر میں مائگریٹ کر رہے فار واٹ سب کو پتہ ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں حضور نے بھی مائگریشن کی تھی اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے اتنے بڑے کام کے لیے اگر مائگریشن ہو تو سبحان اللہ اتنے بڑے کام میں ایکزیشن ہو میری اور آپ کی تو سبحان اللہ اتنے بڑے مشن میں میری اور آپ کی صلاحیتیں میری اور آپ کی ایکسپرٹیز میری اور آپ کے وسائل میری اور آپ کی اولاد میری اور آپ کے گھرانے اگر لگیں تب تو بات ہے نا یہ کیا کہ میرے ہاتھ میں توپ اور میں مکھی ماروں فورٹی میں مچھر مارو بے وقوفی کی بات ہے نا ارے بڑے کام کے لیے اللہ نے بنایا تو کام بھی بڑا کرنا ہے اب اس بڑے کام کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا کلام سنیں یا ایوہ الذین آمنوا بالصبر اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو ان اللہ آسا بین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کاہے کی مدد کس چیز کے لیے مدد اس مشن کی تکمیل کے لیے اسٹرگل ہوگی مشکلات آئیں گی مسائب آئیں گے تکالیف آئیں گی ان کو برداشت کرنے کے لیے مدد چاہیے مدد کہاں سے ملے گی اللہ کے ہاں سے صبر کیا ہے روکنا جھیلنا برداشت کرنا اور سب... نماز اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی اسی سے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے بندے کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ بھی اس کی پشپنا ہی پر ہوگا یادین وسلا ایمان والر نماز سے مدد حاصل کرو امس بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سنیے اگلے الفاظ ولا تقول المیخ تلفی سبیر اللہ ہی اموات اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بل آخیا بلکہ وہ زندہ ہیں ولا کے اللہ تشن اور مگت میں شعور نہیں ہے قتال کی بات کر ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ ہلکی ہلکی بات ہو ذرا ہلکی ہلکی بات بعد میں نا نا, نا نا پہلے دن ہی بتا دیا ہو یو تم کون ہو اور تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں اور کہاں تک معاملہ آ سکتا ہے اس دینے حق کی گواہی دینے کے لیے جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی تقاضا آ سکتا ہے آئے تو پیش کرو اور جس نے پیش کر دیا اس کو مردہ مت کہنا وہ شہید وہ حیات جاویدہ پاتا ہے لیکن تمہیں شعور نہیں اور سنیے اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے اور بھوک سے اور جان اور مال اور ثمرات یا پیداوار کے نقصانات سے یہ تو کب سمج آئیں گی کیا نفل پڑھنے میں مسئلہ ہے روزہ رکھنے میں کوئی ایشو ہے احتکاف کرنے میں ایسا کوئی مسئلہ ہے ناراض نہ ہوئیے گا پریشان بھی نہ ہوئیے گا ہاں اگلی پریشانی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کہاں کے لیے بیان ہو رہا ہے کبھی اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا تو بھوک کا معاملہ بھی آئے گا اور جان جانے کا معاملہ بھی آئے گا مال جانے کا معاملہ بھی آئے گا تبو کے لیے نکلے تھے تو کھجور کی فصل تیار تھی کہ نہیں ضائع ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوگا یہ ہے وہ مراحل جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہود کے دوران میں آئیں گے ہاں ڈھٹے رہو استقامت کا مظاہرہ کرو فرمایا مبشر الصابرین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے کون ہیں صبر کرنے والے اللہ اصابت ادا مصیبہ ملو کے جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے انا ارح و راج وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے پیر میں کانٹا بھی چوبے بندہ یہ پڑھے اجر ملے گا انشاءاللہ اللہ حضور نے چراغا تب بھی پڑھا انا للہ و انہ و راجون تب بھی اجر ملے گا انشاءاللہ اللہ مگر یہ تکالیف اور مصائب کا فائیو پرسینٹ بھی نہیں ہے نائنٹی فائیو پرسینٹ تو وہ ہے جو پچھلی آیت میں بات آئی خوف بھوک جان مال نقصان اس کا یہ, یہ سب کب ہے اللہ کے دین کے جد و جہد کے دوران میں اس پر صبر کی بشارت ہے اس پر صبر کی تلقین اور اس پر بشارت جاری ہے ہاں یہ جملہ اپنی جگہ بڑا قیمتی انا للہ و انا اللہ سنیے کسی کے انتقال پر ہم کیا پڑھتے ہیں انا للہ اس میں جملے اس جملے میں مرنے والے کے لیے کچھ نہیں اس کے لیے تو جنازے میں دعا کریں گے انشاءاللہ ویسے بھی دعا کریں گے اپنے لیے ہے میں بھی اللہ کا مجھے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا اور سنیں نقصان ہوا مال کس کا تھا اللہ کا اللہ نے واپس لے لیا اولاد اللہ نے لے لی مشکل بات ہے حساس بات ہے ٹھیک اس کی تو مجھے بھی اللہ واپس بلا لے گا کتنا بڑا عقیدہ اس کے اندر کتنی بڑی تربیت کا سامان ہے کتنا بندے کو ٹینشن فری کر دینے والا یہ جملہ ہے تدہائی میں سوچیے گا ان ناٮٔی بے شکم بھی اللہ کے ہیں وہ انہوں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے الاثما یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے وہ اولا کا حم المحت اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے صبر و نماز کا بیان آیا اب لیجیے صفح مربع کی باتیں آ رہی عبادات کا بھی بیان مختلف انداز سے آتا رہے گا صفہ شک سفا و یہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں اللہ کے میں سے ہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں. بڑی بڑی مشہور واقعہ یاد آ رہے اللہ اکبر ایک ماں اللہ اکبر اور ایک باپ اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا مہاجر نے کیا اللہ کا حکم میں کہا اللہ کا حکم اللہ کا حکم اللہ میں ضائع نہیں کرے گا اللہ اللہ کی اکیلی بندی اللہ اکبر دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں کچھ نہیں چند کھجورے ختم کچھ پانی تھا وہ ختم اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ابراہیم آپ چلے جائیں پھر ماں کی بے قراری توکل اللہ پر ماں کی بے قراری ماں کی اسٹرگل ماں کی کبھی, کبھی مروہ اللہ کو ادا پسند آئی تو اللہ پر ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے پانی جاری کر موجزہ عطا فرما دیا زمزم اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حجا جائیں گے سفا مروہ کی جو ہے وہ اس کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے اور اما ہاجرہ کی ادائیں یاد رہیں گی اللہ کی نشانیاں ہیں فمن حجل بھائی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَن يَتْتَوَّفَ بِهِمَا تو کوئی حرج نہیں اس پر کہ ان دونوں کا تواف کرے یا تواف چکر لگانے کے مفہوم میں صحابہ کو ایک سوال ذہن میں آگے رضی اللہ عنہ مجمعین مشرقین نے یہاں با کچھ بت رکھ دیئے تھے ماضحی میں تو خیال آیا کہ یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا فرمایا نہیں. نہیں تو اللہ کی نشانی ہے وہ بت تو ہٹا دیے گئے باقی تم جو ہے وہ اللہ کے ان نشانیوں کے درمیان میں چکر لگاؤ تو کوئی حرج نہیں ومن تتوع خیرن اور جو خوشی خوشی نیکی کرے پیم اللہ شاہ رن تو بے شک اللہ قدر دانی فرمانے والا علم رکھنے والا ہے زندہ ایک نقطہ ہے شاکر کا لفظ ہے اللہ کے لیے شاکر کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں شکر کرنے والا اب اللہ کے لیے آ گیا بہت سارے مقامات پر کچھ تو پریشان ہو جاتے ہیں اصول سمجھ لیں لفظ ایک ہی ہوگا جب ہمارے لیے استعمال ہوگا تو ہماری اوقات کے مطابق ہم بندے ہیں اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کی شان کے مطابق شاکر میں اور آپ استعمال کریں ایک دوسرے کے لیے شکر کرنے والا اللہ کے لیے استعمال فرق کریں تو اللہ بندے کے عمل کی قدردانی فرمانے والا ہے <تصفح> اس ذہن میں بٹھا لیں تو بہت سارے مقامات پر لفظ کے اشتراک کی وجہ سے جو غلط فہمی یا کنفیوژن ہو جاتی ہے وہ ان دور ہو جائے گی ام الدین بے شک جو رخ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانی اور ہدایت نازل کی ہے مِن بَعْدِ مَا سِ فِي <الْكتاب> اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا اللَّهُ <اللَّاعِنُون> یہی لوگ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لانت کرتے ہیں لانت کرنے والے اللہ اکبر کس نے چھپایا یہود خاص صبر ان کی علماء نے جس کی وجہ سے بہت بڑی گمراہی پر رہی اچھا اب کیا تورات اور انجیل ویلڈ کتابیں ہیں نہیں اب ویلڈ کتاب کون سی ہے یہ خدا. کس نے پہنچانے دنیا کو تو چھپا تو نہیں رہے آج ہم لوگ بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے لاک کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے بقوال ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خزانے کے سانپ تو نہیں ہے صندوق میں خزانہ بھرا ہوا ہے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا استقفر اللہ سنیے تمہارے استاد کو ما بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانی اور ہدایت میں سے نازل کیا بینا کتاب اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور ان پر لانت کرتے ہیں لانت کرنے والے سوائے لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور واضح کر دیا فلائی کام بس یہی لوگ ہیں اللہ فرمادا کے جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں وہ انَََ طاب اور اللہ فرمادہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں آج بحیثیت امتی ہم پر فرض ہے ہم ہاں مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں ہوں گی ہر ایک اپنے علم استطاعت کیپیسٹی ڈومین دائر کار کے اعتبار سے ذمہ دار ہے بٹ بائی لارش یہ امت اس کلام کو انسانیت کے سامنے پرزین کرنے، کرنے، واضح کرنے کی ذمہ دار ہے اور وہ کہ جو توبہ کریں اصلاح کر لیں اور واضح بھی کریں پہنچانے کا عمل بھی شروع کر دیں اللہ کی پھر رحمت ہے ان کے لیے کہ اللہ معاف بھی فرما دے گا ان الدینہ کفر وماتو ہم کفار بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر ہی کی حالت میں لعنت اللہ یہ لوگ کہ جن پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی خالدین فیھا اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب ولا یؤذرون ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی یعنی اصلاح کی کوئی مہلت نہیں ملے گی ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں ہاں تشریح تو زیادہ وقت نہیں لعنت کی بات ہو رہی ہے اور اللہ نے کلام میں جب کہے تو جس کے بارے میں کہے وہ لعنت سے محفوظ نہیں رہے گا اللہ محفوظ رکھے وہ اللہ حکم اللہ واحد اور تمہارا معبود معبود وَاحد لَا ہے اللہ اللہ اللہ سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اورحیم انتہائی رحم فرمانے والا مسلسل ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اب آ رہی آیت نمبر 164 پانچ نگینوں کی بات کی تھی پانچ بڑی آیات کی بات کی تھی پہلی طویل ایک آیت آ اس کو عنوان دیا گیا ہے آیت الیات آیت نشانی سائن آیت کی جمع آیات انگلش میں سائنس ایک آیت سائنس ہاں، سائنس نہیں سائنس ٹھیک ہے ایک آیت جس میں تقریباً دس کے قریب کم و بیش نشانیاں آ رہی ہیں ایک آیت آیت ال آیات اس کا عنوان اللہ کی اس کائنات میں غور کرو اللہ کی معرفت کے دلائل موجود ہیں اور ان نفی خلق بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں جو سمندر میں چلتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ جن سے لوگوں کو لوگوں کو نفع دیتی ہیں وما انا ام اور جو اللہ نے آسمان سے پانی برسا یعنی بارش تو احلم ہوتی زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی لیدا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائیں وہ تشریف اور ہوا کے بدلنے میں صحابل مسئن اور زمین اور آسمان کے درمیان جو تابع بادلیں ہیں ان میں لایات قومی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی اس کائنات میں غور کرو اللہ کی نشانیا قدرت کی نشانیاں بہت واضح ہیں بمینا سمی حب نہ شب اللہ اور لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا اور شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی عبادت کرتے اللہ کے سوا اوروں کی یو کا اللہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی محبت و لدین حب اللہ اور جلو ایمان لائے ان کی شدید سر سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے کیا ہمیں ایکسٹریمیسٹ ہونا چاہیے اس جگہ ہونا چاہیے آئی اللہ کیا مسئلہ ہے اس؟ وہ جو انضام تراشی وہ ایک بحث ہی الگ ہے سر سے بڑھ کر آئی لو مائی لارڈ آمنوا اشد اشد شدید ترین محبت اس سے ہوتی ہے ایمان والوں کی اللہ سے ولو ظلموا اور اگر دیکھتے جن لوگوں نے ظلم کیا اس جب یہ عذاب دیکھیں گے کیا دیکھیں گے جمیا یہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے وہ اللہ شدید آداب اور بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اب ایک موضوع آ رہا ہے جو چھ مرتبہ قرآن میں آیا ہے چھوٹے اور بڑے کچھ لیڈرز بہت سارے فالوورز کچھ پیشوا کچھ ان کے پیچھے چلنے والے کلیئر ہے یہ چھوٹے بڑوں کا موضوع کم از کم چھ مرتبہ قرآن میں آیا یہاں فرسٹ ٹائم آ رہا ہے پہلی مرتبہ ادردین اس وقت کے جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی یعنی فالوورز اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے تمام وسائل رشتے ناطے اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی لو ان لنا کرتن اگر ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ موقع مل جائے نا دنیا میں لوٹنے کا فن تبر کما تبرا تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جیسے ان ہمارے لیڈرز نے ہم سے بیزاری کی ہے یہ ہوگا کل آج تو خوب ہٹو بچوں کی سدائے ہاں کچھ کی سیوا اور ان کے پیچھے لگنا اور نعرے لگانا یہ کرنا وہ کرنا بیڑا غرق کر دیا اس قوم کی عظیم اکثریت کا کچھ لوگوں نے کل کیا ہوگا وہ لیڈرز ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے کہیں گے ایک دفعہ اللہ موقع دے دے تمہاری تو بڑی ہم نے سیوا کی تمہارے بڑ پیچھے بڑی چھٹوں بچوں کی سدائے لگائیں ہم لانت کریں گے تو سے اور اعلان بیزاری کر دیں گے اللہ کہتا ہیں نہیں اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا کر دکھا دے گا خوری من نار اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اور بھائی ہم نے کس کو لیڈر بنا رکھا ہے کے پیچھے چل رہے ہیں اللہ مع کہتے ہیں کنگ ما صدقین سورہ لکمان کے دوسرے رخو میں وہ طبی سبیل منبا ادئی اللہ فرماتا اس کے راستے کی پیروی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا بس سوچ سمجھ کے دیکھ لیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں کس کو اپنا لیڈر بنا کر بیٹھے ہوئے کل یہ کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یا اب کچھ معاملات کے حوالے سے حلال حرام کے حوالے سے رہنمائی طیبہ کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک ایک جو شے کھا رہو خاص طور جانور کا گوشت وہ بھی حلال ہو اور طیب ہو حلال کمائی سے لیا گیا ہو زوا بھی کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر ولاد اب اور اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو مال حرام کھانا یہ شیطان کی پیروی ہے ان نح القم مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ان یا امرک مسو ام الفاشاں بے شک وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا حکم دینے سے مراد خوب اکساتا ہے برائی اور بے حیائی کے لیے وا انت قولوا علی اللہ ما لا اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں من مانی باتوں کو اختیار کر کے اللہ کی طرح منسوب کر کے دین کا حصہ بنایا جا رہا ہو یہ شیطان ہی کا منصوبہ ہے ہاں شیطان برائی بے حیائی کی دعوت دیتا ہے رحمان کی دعوت کیا ہے جمعے کی خطبه میں سنتے ہیں سورہ نحل ایت نمبر 90 وہ انل فہشا اول من کر اللہ من کے راست بے حیائی کی باتوں سے من سے اور کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے عیداقیر تبی اما انصل اللہ اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا مَا أنا تو وہ کہتے کہ پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اس صورت میں بھی کہ اگر چون کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں تب بھی ان کی فالوئنگ کریں گے یہ تاریخ انسانی میں لوگوں کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ رہی آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی ہر بات کی فالوئنگ کی گئی پیروی کی گئی چاہے حق آ چکا ہو پیغمبر کی دعوت سامنے آ چکی ہو دب ہی ہمارے لیے بھی اصول کیا ہے ہمارے باپ دادا تو اللہ کا شکر ہے مسلمان الحمدللہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے مگر بدلتے حالات میں معاملات اونچ نیچ ہو جاتے ہیں فلا فلا روایات باپ دادا کی رسم چلے ا رہی ہیں ارے مر جائیں گے مگر یہ رسم نہیں چھوڑیں گے اللہ کے بندے یہ رسم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے نہیں باپ دادا نے ایسا کیا اگر یہاں بھی باپ دادا کی مانی جا تو یہ گڑبڑ ہے کیوں باپ دادا سر آنکھوں پر مگر ٹاپ آف دا لسٹ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہوگا مت اللہ <وَنِدَاءً> اور جن لوگوں نے جو اسے پکارتا ہے جو سنتا نہیں سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے جن جھوٹے معبودوں کو تم پکارو بچارے سن بھی نہیں سکتے تمہاری چیخنا پکارنا چلانا اس کے سوا تمہارا کوئی فائدہ نہیں س مم بک من فہم وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں بس وہ سمجھتے نہیں یادینہ آ منو ای لو جو ایمان لائے ہو کلومن طیبات ایمان رزقناکم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی پاکیزہ میں سے کھاؤ آمدن بھی حلال کی ہو جو شے ہو اللہ کا نام لے کر وہ جانور ہے تو ذبح کیا جائے کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے وشکرو للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو انکم تم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو ایک بات پاکیزہ کھاؤ دوسری بات شکر ادا کرو تیسری بات عبادت کرو وہ میں غذا اس, اس نیت سے ڈالو اس جسم کا حق ادا کروں گا اور اس کی توانائی کو اللہ کی عبادت میں اختیار اور استعمال کروں گا اب چار باتوں کی حرمت کا بیان ہے بعض لوگوں کو کچھ ہمارے دانشوروں کو غلط فہمی ہو گئی کہ بس چار ہی باتیں حرام ہیں اسلام میں ارے نہیں بھائی یہ چار باتیں کسرس اس معاشرے میں تھیں اور ان میں سے کئی ایک آج بھی دنیا میں ہیں تو اسپیسیفکلی اس ان کا ذکر کیا گیا ورنہ حرام کی گئی باتیں قرآن میں اور بھی ہیں اور احادیث میں بھی تفصیل آتی ہیں چار باتوں کی حرمت یہ بھی چار مرتبہ قرآن میں آئی آئندہ بھی پڑھیں گے ان تعالی امن حرما علیہ کم بے شک اللہ تم پر حرام کیا ہے مردار کو مردہ جانور و دم اور خون مراد بہتا ہوا سورہ انعام میں تفصیل آئے کہ بہتا ہوا خون جو حلال جانور کو ذبا کرو خون جو بہتا ہے وہ وہ حرام و جو حلال جانور ذبا کر رہے ہو اس کا جو خون بہتا ہے وہ خون دم وہ حرام ہے ولاحم الخن اور سور کا گوش جن قوموں نے اس کو لذت کے طور پر اختیار کیا ان کی گندگی دنیا میں سب سے ٹاپ پر اللہ حفاظت فرمائی ولاحم الخن اور سور کا گوش وما ہی لغیر اللہ اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کچھ وزاد بعد میں کر لیں گے انشاء اللہ فمن اور باغی ولا عدین فلاح اطما علی بس جو مجبور ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ وہ حد سے بڑھے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ان اللہ غفور بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے بہت, بہت والا نہایت فرمانے والا بڑا پیارا دین ہے ہمارا اللہ اکبر یہ چیزیں حرام ہیں نا کبھی تمہاری جان پر بنائے اور جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کچھ بھی نہیں تو جان بچانا فرض ہے اتنا لے لو جس سے جان بچ جائے سرکشی کا ارادہ نہ کرنا تو اس کی چھوٹ ہے فلیکسیبلٹی ہمارے دین کے خوبصورت تعلیم میں کسی حالت کے بدل جانے سے یا سرکرس کے چینج ہو جانے سے حکم میں بھی تبدیلی یا اس میں چھوٹ کا معاملہ آ جاتا ہے ہاں اب ایک وہ حرام بتایا جا رہا ہے جو مذہبی طبقات کھاتے ہیں یہود انصارا کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے باطل پرس لوگوں کی بات ہو رہی مذہب کے نام پر لوٹتے ہیں فرمایا امن اللہ من بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اس کتاب میں سے نازل فرمایا وہ یش ثمنا اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت اولئک ما یاکلون یا فی بطونہم الا النار یہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں ولا یقلبہم اللہ یوم القیامت بلا یزکیہم اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا یعنی ان کے جنت میں داخلے کا کوئی امکان نہیں ولہم عذاب الیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ وہ یہود کے علماء خاص طور پر ہاں کتاب کو چھپاتے تھے اور بدل کر دنیا کے نفع لیتے تھے لوگوں کی مرضی کی بات بتا کر پیسہ بٹورتے تھے ان کا ذکر ہے کئی مذہب کے نام پر لوٹ مار کرنے والے یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں ولہم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اولائک الذین شربو ولالت بالہدا و العذاب بالمغفره یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور مغفرت کے بدلے عذاب کو اختیار کر لیا فما اصبرہم علی النار اللہ اکبر تو کیا ان کا حوصلہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے جہنم کی آگ پر جانتے پوچھتے یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے دنیا کے چند ٹکوں کے حریص اور لالچی بنے تو اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی پتا ان کو حق کیا ہے ان کا بڑا حوصلہ ہے کہ جہنم کی آگ پر صبر کریں گے اظہار تعجب ہو رہے اللہ کی طرف سے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں اپنی سزا بھگت لیں گے جہنم میں پھر نکال کا جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے کیا حوصلہ ہے لوگوں کا استغفراللہ ذالک بئن اللہ نزل الكتاب بالحق یہ سے اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ مَعِيد اور بشت جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ زد میں دور جا پڑے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے الَّذین آمنوا اللہ دینا منو تو میں ان